الحمد لله الحمد لله والسلام على عباده الذين استفى خصوصا على افضل ام وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره البقره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أنواة بل أحياء وَل كِلَّ تَشعرُور وَلَ نَبلُْ وَالنَّكُم بِشَيٍ منِنَ الْخَوْفِ وَالْجُور وَنَقْصٍ منِنَ الأأَمْظَالِ وَالأَوفُصِ وَالسَّمرَاب وَبَشرِ الصَّابِرين الذيينَ إِذاَا أَصَابَهُم مُصبَةٌ قَان قال إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيهِ رادِرُون سداحی سدری ویل امری و تم یف ربنا مرمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا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 مطالعہ پرانے حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کے حصہ پنجم میں دروس کی ترتیب اور ان کی نمبرنگ میں ایک ترمیم ہوئی ہے ایک ترمیم تو اس سے قبل ہو چکی ہے یعنی اس سے پہلے اس کا حصہ اول اس کا درس اول سورہ ان کے پہلے رکوع پر مشتمل تھا وہ تو جو کا توں ہی برقرار ہے اس کے بعد ہم نے سورہ انکبوت کے دوسرے تیسرے اور چوتھے رکوع کی کچھ منتخب آیات کو مزید شامل کیا اور اسے درس سے دوم قرار دیا پھر اسی سورہ مبارکہ کے آخری تین رکو پانچواں چھٹا اور ساتواں اس پر ہمارا درس دوم تھا جو اب درس سے سوم تھے گویا کہ اب اس منتخب نصاب میں پوری سورہ انگ تقریبا شامل ہے اس کے بعد اس حصے کا جو سمجھے کہ دوسرا بڑا جز شروع ہوتا ہے اس لیے کہ صبر کا ایک مرحلہ تھا جو مکی دور میں تھا اس کے لیے ہم نے نفظ صبر محض استعمال کیا ہے اسے پیسو صبر بھی کہا جا سکتا ہے تشدد ہو رہا ہے جھیلو برداشت کرو کوئی جوابی کارروائی نہ کرو تحمل پوری طرح برداشت کر کے لیکن کسی بھی جوابی کارروائی سے احتراض کرو یہ یکطرفہ صبر تھا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیسو رجسٹنس تھی کھڑے رہو ڈٹے رہو پیچھے مت ہٹو صبر کرو برداشت کرو جھیلو لیکن کوئی جوابی اقدام نہ کرو تو پھر ارض کر رہا ہوں اسے صبر محض کہیں پیسو صبر کہیں پیسو ریزسٹنس کہیں اس سے متعلق سورہ ان میرے نزدیک قرآن حکیم کی جامع ترین صورت اس کے جتنے پہلو ممکن تھے اس کے ضمن میں جو ہدایات درکار تھی سب کے سب جامعیت کے ساتھ سورہ انگ میں آ چکی ہیں اور اس پر ہمارے یہ تین دروس مشتمل تھے جن کا مطالعہ ہم مکمل کر چکے ہیں اب صبر کے مباحث کا دوسرا باب شروع ہو رہا ہے یہ مدنی دور کا صبر ہے اس میں صبر جو ہے آگے بڑھ کر مساورت بن رہا جیسے قتل سے مقاتلہ جہد سے مجاہدہ جہد یک طرفہ جہد ہے کوشش ہے مجاہدہ جہد کا جہد سے مقابلہ ہے جب ایک کوشش دوسری کوشش سے ٹکراتی یہ مجاہدہ ہے قتل یک طرفہ عمل ہے لیکن جب دو فریق آمنے سامنے ہو کر ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آمادہ ہو بلکہ تلے ہوئے ہو تو یہ مقاتلہ ہے یہ اقتدال ہے اسی طرح صبر ایک یکطرفہ عمل تھا لیکن اب جب کہ ہجرت کے بعد اقدام کی اجازت مل گئی اب گویا کہ دو طرفہ معاملہ ہو رہا ہے اب صبر کا صبر سے مقابلہ ہے اب اہل کفر و شرک کو بھی صبر کرنا پڑ رہا ہے اب انہیں بھی قربانیاں دینی پڑیں گی اس لیے کہ مسلمانوں کو جوابی اقدام کی اور جوابی کارروائی کی اجازت مل گئی اس اعتبار سے مکی دور کا صبر اور مدنی دور کا صبر ان کے مابین یہ بنیادی فخر ہے فرق ہے وہ صبر ہے یہ مساورت ہے اسی لیے سورہ عال عمران کی آخری آیت کو ہم نے اس عصر پنجم کا ایک جامع عنوان بنایا یا منسبر صابر اہل ایمان صبر کرو اور صبر میں اپنے مخالفوں اور مقابلوں کو مات دو ان کے صبر کا جواب ان سے بڑھ کر صبر سے دو اور آپس میں رابطہ رکھو مضبوط رہو مربوط رہو اور سب سے اہم بات لاسٹ بٹ ناٹ اللہ،, اللہ کا تقوی اختیار کرو یہ چار کام کرو گے لال نقل تفہور تاکہ تم پاؤ اس مدنی دور کے صبر کے زمن میں ہمارے اس منتخب نصاب کی جو کتاب ہے چھپی ہوئی اس میں سورہ بکرا کی یہ وہ پانچ آیات جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں ایک سو تریپن سے ایک سو ستاون تک یہ درج تو ہے لیکن ان پر کسی درس کا نمبر نہیں ہے یہ گویا کہ ایک تبدیلی طور پر ان چند آیات کو عنوان بنایا گیا ہے مدنی دور کے سبق کے لیے لیکن یہ دوسری ترمیم اب نوٹ کر لیجئے یہ ہمارے اس اسمنتخب صاحب کے حصہ پنجم کا درس رابع ہے یہ چوتھا سبق ہے مستقیل بلکہ اس کی اہمیت کے پیش نظر میں نے اضافہ کیا ہے سورہ بکرا کی میں، سول میں سترویں اٹھارہویں رکوس سے سات آیات کا انتخاب کیا ہے ان کا بھی مطالعہ ہم اس قرض کے ضمن میں کریں گے اپنے اپنے وقت پر اپنے اپنے مقام پر ان کی بھی تلاوت ہوگی وہ سامنے آیات آ جائیں گی اب آئیے اس کمید کے بعد سب سے پہلی آیت جو ہے ان آیات میں سے یا الذین استعینوا یادین اہل ایمان مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے یقیناً اللہ تعالی ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے وہ بات ہے جو اس سے پہلے بھی کئی مواقع پر میں ارز کر چکا ہوں لیکن لیکن یہ اس کا پراپر مقام ہے کہ اس کو پھر ذہن میں تازہ کر لیا جائے یا یوح الذین عامو یہ سیدھا خطاب ہے مسلمانوں سے بحثیت امت مسلمان اور یہ ہے مقام کے جہاں سے امت مسلمات سے خطاب شروع ہو رہا ہے دورہ ترجمہ قرآن کے زمند میں میں نے یہ بات کئی مرتبہ واضح کی ہے کہ سورہ بقرہ کو ہم سورت الامتین قرار دے سکتے ہیں دو امتوں کی صورت اس لیے کہ سابق امت مسلمہ بنی اسرائیل ان کے معذول کیے جانے کا اعلان ہے اس سورہ مبارکہ میں اور پھر نئی امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس مقام پر نصب کیے جانے کا بیان ہے یہی وجہ ہے کہ پہلے دس رکوؤں میں مسلسل گفتگو ہوئی ہے بنی اسرائیل سے یا بنی اسرائیل <سؤال> نعمتی نمت والے کو پانچویں رکو کے شروع سے خطاب ہے جس کا آغاز ہوا ہے اور پندرہویں رکو کے شروع تک وہ خطاب چل رہا ہے انہیں دعوت بھی دی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان پریماندار پھر انہیں ملامت بھی کی گئی تم جو معزول کیے جا رہے ہو اور ایک نئی امت کو ہم اس مقام پر فائز کر رہے ہیں تو بلا سبب نہیں تمہارے یہ یہ کرتوت ہیں تمہاری یہ یہ اللہ تعالی کے احکام کی خلاف ورزیاں ہیں اس اس طور سے تم نے اپنے عہد کی خلاف ورزی کی ہے وہ جو میساب تمہارا تھا اللہ کے ساتھ تم نے اس کی پابندی نہیں کی ہے بنابری اب تم معمول کیے جا رہے ہیں اور تمہاری جگہ اب یہ نئی امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر نصب کی جا رہی ہے اسی منصب پر اب یہ فائز کی جا رہی ہے اس کے لیے علامت ہے تحویل قملہ کہ قبلہ جو ہے اب وہ بیت المقدس اس کی طرف رخ کر کے جو نماز پڑھی گئی چند مہینے تقریبا سولہ مہینے ہجرت کے بعد حضور نے اور مسلمانوں نے ادھر رخ کر کے نماز پڑھی اب اس کی تحویل ہو گئی فول نے وجہ کا شکر المسد لکھا اب اس مرکز کے گرد جو ایک نئی امت وجود میں آئی ہے اب یہ گویا کہ تحویل تملا اس کی کورونیشن اس کی تاجپوشی کی علامت اس کے بعد پھر تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ جو تم بحثیت ایک امت یہ مقام تمہیں میں دیا جا رہا ہے اس کا فرض ہی کیا ہے کتنا عظیم بارے گراں ہے جو تمہارے کندھوں پر آ گیا ہے اس بارے گراں کے لیے تمہیں مدد حاصل کرنی ہوگی بے سب نے گویا کہ پس منظر میں یہ پوری بحث کہ ایک عظیم ذمہ داری کا بوجھ تمہارے کانوں پر آ گیا ہے اب تمہاری حیثیت امت مست کی ہے اب تم سے خطاب کیا جا رہا ہے بحیثیت امت مستہ تو گویا کہ یہاں یا دین آمنو یہاں سے خطاب شروع ہو رہا ہے امت مست کے ساتھ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ ہجرت کے بعد پہلی سورت ہے اس میں تقریباً وہ تمام آیات جمع کر دی گئی ہے کہ جو ہجرت کے بعد سے لے کر اور غزوہ بدر سے متصلن قبل تک نازل ہوئی ان میں مزید اضافہ کر لیجیے کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چھبیس کے پارے میں ہے وہ بھی غزوہ بدر سے متصلن قبل نازل ہوئی ہے تو گویا کہ یہ چالیس رکو سورہ بقرہ کے اور دو تین رقو جو چار رکو سورہ محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم یہ چوالیس رکو ہے تقریباً کہ جو ہجرت کے بعد سے لے کر اور غزب بدر سے مدثر قبل تک نازل ہوئے ہیں چند آیات کا معاملہ علیحدہ ہے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں جن کے بارے میں صحیح روایات ملتی ہیں کہ یہ حضور کو میراج کے موقع پر امت مسلمہ کے لیے تحفے کے طور پر ادا کی گئی گویا کہ یہ آسمان سے زمین پر نازل نہیں ہوئی ہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حاصل کیا ہے ان کی تلقی کی ہے زمین سے آسمان پر جا کر یہ دو آیات اس اعتبار سے بالکل منفرد ہیں اور کہا گیا ہے کہ یہ عرش باری تعالی کے نیچے کا جو خزانہ ہے عرش تلے کے خزانے کے دو اہم موتی ہیں دو اہم ہیرے ہیں جو اس وقتوں فتح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے اس کے علاوہ سود کی حرمت کی جو آیات ہیں وہ سن نو میں نازل ہوئی ہیں بس ان چند کا استثنا کر دیجیے تو سورہ بکرا کے 40 رکو اور پھر چار رکو سورہ محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم یہ چوالیس رکو ہیں کہ جو ہجرت کے بعد سے لے کر اور غرب بدر تک داضر ہوئی ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے جو یہ چونکہ یہ رکو ہے انیس ماہ اس سے پہلے کے اٹھارہ رکووں میں بھی جیسے کہ کسی مکی صورت میں یا الذین آمنو کے الفاظ نہیں آئے یہ میں نے بار آرٹ کیا ہے کہ اگرچہ دو تہائی قرآن مکی صورتوں پر مشتمل ہے لیکن کسی مکی صورت میں یا یوح الذین آ کے الفاظ نہیں آئے استثناءات چند ہیں وہ پہلے بھی میں نے نوٹ کرائی ہے نوٹ کر لیجئے لیکن استشناحت کے بارے میں قانون نہیں ہے کہ ایکسپشن پرو دی رول ایکسپشن تو پھر ایکسپشن ہیں ان سے تو گویا کہ قاعدہ کلیہ جو ہے اس کی مزید توثیق ہو جاتی ہے ایک استثناء ہے سورہ حج کی آیت جو آخری آیت سے پہلے کی آیت ہے آیت نمبر ستہتر ہے یا ایو الذین آمنو ارکعوا واسجدوا وعبدو ربکم وافعلوا الخير لعلکم تفلحون لیکن سورہ حج کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ مختلف فی ہے کہ آیا یہ صورت مدنی ہے یا مکی ہے اس اعتبار سے وہ استثناء پورا نہیں ہے دوسرا استثناء وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ عنکبوت میں لیکن یا ایو الذین آمنو کے الفاظ نہیں تھے یا عبادی الذین آمنو ان عرضی واسعت مفیا فعبدو اے میرے بندو میری زمین اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین بہت کشادہ ہے بس میری ہی بندگی کرو اگر کسی ایک جگہ پر رہتے ہوئے تو میری بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے وہاں سے جرت کر جاؤ بلاد اللہ واش الفاؤ وریس اللہ فتح دنیا فصی ہو فق القاعدین فصیح ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت صحیح تعبیر کی ہے اپنی نشار میں تیسرا استثناء جو ہے وہ اسی سورہ بقرہ میں اس کے تیرہویں رکوع کی پہلی آیت ہے یادین آمنو لاتنا وقول یہ ایک استثناء ہے جس کو میں کہوں گا کہ حقیقت استثناء ہے ورنہ واقعہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ قرآن حکیم میں مسلمانوں کو بحثیت امت مسلمہ یا یوح الذین آمنو کے الفاظ سے یہ انیسویں روپوں کی پہلی آیت میں خطاب کیا جا رہا ہے یادین عام ان تعین مدد حاصل کرو مدد کے ذمن میں تین چیزیں لازم ہے کہ جس سے بات واضح ہوگی مدد کس سے حاصل کی جائے اس آیت میں اس کا تذکرہ نہیں ہے مدد کس چیز پر حاصل کی جائے کس مقصد کے لیے کس ہدف کے لیے کس کام کے لیے اس کا بھی تذکرہ نہیں ہے اس کو ہمیں بین السطور سے سمجھنا ہوگا یا سیاق و سباب سے سمجھنا ہوگا تیسری چیز مدد مدد کس چیز سے حاصل کی جائے کون سی چیز ہے کہ جس سے مدد حاصل ہو سکتی ہے یہاں تیسری بات بیان کی گئی اسٹینو بے صبر مدد حاصل کرو نماز سے لیکن کس سے حاصل کرنی ہے وہ اللہ تعالی کی ساتھ ہے لیکن یہ کہ یہاں اس کا ذکر نہیں ہے مراد ہے اس کے اندر گویا کہ یوں سمجھیے کہ انڈرسٹنڈ ہے کہ یہاں مدد اللہ سے جیسے کہ ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں یا کا نام ادو اے رب ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے اور مانیں گے تو اس ترینو اللہ سے مدد طلب کرو لیکن اللہ سے مدد طلب کرنے کے لیے شرط ہے تمہارے اندر صبر ہو اور تم نماز کو قائم رکھو یہ دو شرطیں پوری ہوگی تو اللہ تعالی کی طرف سے صبر ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملے گی اس بات کو سورہ آرات میں کھولا گیا ہے وکال ابوسا قوم ہی استعین بلّا اور حضرت ابوسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر سے کام تو گویا کہ یہاں پر جو بات کہی گئی ہے مستعان کا تذکرہ نہیں بلّہ المستان والا بات جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے وہ تو اللہ ہے ہر حال میں اور یہ گویا کی ایسی مدیحی حقیقت ہے قرآن مجید کے اعتبار سے کہ یہاں اس کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں گویا کہ از خود انڈرسٹ ہے کہ مدد صرف اللہ سے طلب کی جا سکتی ہے و و یا بالصبر دوسری بات میں نے کی کس چیز پر مدد حاصل کر دی اس کے لیے بڑی پیاری آیت ایک حدیث ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وہ بات واضح ہو جائے گی علی الحوائج استعین اپنی ضرورتوں پر مدد حاصل کیا کرو اقفا سے یہ نہیں کہ اپنے تمام معاملات جو ہیں اس کو ہم کہتے ہیں محاورے میں اپنے سارے کارڈ جو ہیں میز پر نہیں رکھ دیے جاتے تو آپ کا ہدف ہے اپنے ذہن میں رکھیے اس کو ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بالکتمان اپنے المقاصد کو جس حد تک ضروری ہو اس کو بیان کیا جائے لیکن یہ کہ انسان آگے چلتا ہے اپنا ہدف ہے اپنا مقصود ہے اپنی ضرورت ہے جو پوری کرنی ہے اس استعینوا عادل الحوائج اب یہ علا کے ساتھ آیا ہے مدد حاصل کرو اپنی ضرورتوں پر یہ ہے اصل شے کہ جو اس مقام اور اس درس کا اہم ترین موضوع ہے مدد کس چیز پر درکار ہے کوئی بہت بڑا بوجھ کسی کے کادے پر آ گیا ہو تو وہ مدد طلب کرتا ہے کوئی بہت بڑی ذمہ داری کسی کے حوالے ہو گئی ہو تو وہ مدد مانگتا ہے یہ نصرت طلب کرنا کسی سے مدد مانگنا کسی بڑے مقصد کے لیے کسی بڑے کام کے لیے کسی مشقت طلب امر کے لیے وہ مشقت طلب امر کون سا ہے در حقیقت اس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ہمیں یہ پچھلے چار رکو ہیں سورج مبار کا کہ سورہ بکرا کا پندرہواں سولہواں سترواں اور اٹھارہواں رکو اس کی چند آیات کا مطالعہ کرنا ہوگا جن سے یہ معلوم ہوگا کہ اس امت کی تاسیس کس بنیاد پر ہوئی اس امت کا فرض منظبی کیا ہے کتنا بڑا بارے گراں ہے جو اب اس کے کندھے پر آ گیا ہے اس کے لیے تمہیں مدد طلب کرنی ہے حاصل کرنی ہے یا صبر طلب جو یہاں پر آیا ہے کہ صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو اس کو میں چاہتا ہوں کہ پہلے اس آیت مبارکہ کا مطالعہ مکمل کر لے تو پھر وہ پس منظر جو ہے وہ مقصد کون سا ہے وہ مقصد عظیم وہ بارے گرا کون سا ہے جس کے لیے مدد طلب کرنی ہے اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے لیکن صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرنا یہ جو سورہ آل عمران میں تین آیات میں یہ مضمون آیا ہے سورہ آل عمران کی آٹ نمبر 120 سو بیس سے ان تصبروتوں لا یورکم کے دم اے مسلمانوں اگر تم صبر کرو گے اور اللہ کا تقواہ اختیار کرو گے تو ان کی ساری چالیں ناکام ہو جائیں گی ان کی کوئی تدبیر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی گویا کہ صبر شرط ہے اللہ تعالیٰ کی تعین اللہ کی نصرت اللہ کی مدد کے لیے تمہارے جانب سے صبر جو ہے وہ شرط ہے تم ہی کب ہمتی کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہیں کرے گا اپنے اندر جو کچھ ہے برابر ہر چیز اندر سینہ داری جو کچھ تمہارے اندر ہے وہ تو باہر نکال کر رکھو جو تمہارے امکان میں ہے کر گزرو جو وسائل و ذرائع ہے وہ بروئے کار لے آؤ اپنی پوری قوت صرف کر دو پھر اللہ کی مدد آئے گی یہ اصل میں شرط نازم ہے اسی لیے یہاں فرمائش کرینو مشب اگر اس کے بغیر مدد طلب کرو گے پرور ہماری ہماری فرما ہماری مدد کر خود کم ہمتی کا ثبوت دے رہے ہو تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی ان تنسر اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا تو یہ جو تین مقامات ہیں سورہ آل جان کے ان تصبرو و اگر تم صبر کی روش اختیار کرو گے اور تقوا کی روش اختیار کرو گے لا یدم رکم کہ اس سے آگے چلیے آٹمبر ایک 125 میں فرمایا بلا ان تصبرو و تب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے فرما رہے تھے کہ گھبراؤ نہیں اللہ تعالیٰ تین ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدود کے اس اور کی تاکید مزید کے لیے یہ آئناد کیوں نہیں اے مسلمانوں اگر تم صبر کرو گے اور تقوا کی روش اختیار کرو گے تو چاہے تمہارے دشمن جو ہے فوراً آ دھمکے تم پر اللہ تعالیٰ تین نہیں پانچ ہزار فرشتوں کی مدد بھیجے گا وہ فرشتے کے جو نشان لیے ہوئے ہوں گے وہ فرشتے آئیں گے تمہاری مدد کریں گے لیکن فرشتوں کی نصرت اس کے لیے شرطیں لاگو ہے بلا ان تصبر ہوں اگر تم صبر کرو گے اور صبر کے ساتھ تکوا جیسے کہ وہ آیت میں نے عرصی سورہ عال امران کی آخری آیت یا آئی اللہ ددین عامرخ اللہ لال نقو اہل ایمان صبر کرو صبر میں اپنے مقابل کے لوگوں سے اپنے دشمنوں سے بازی لے جاؤ اور مربوط رہو منظم رہو, منصب رہو تمہارے رینکس جو ہے پوری طریقے سے مربوط اور منظم ان کے درمیان کہیں کوئی رکھنا نہ ہو اور تقوا اختیار کرو تاکہ تم کا بھی آپ تیسری آیت اسی سورہ دوبار کی آٹ نمبر 186 ہے سورہ عالم عمران کی وہ ان تصبر و تب تک اگر تم صبر سے کام لو تقوا کی نفش اختیار کرو تو واقعہ یہ ہے کہ یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق کا فرمائے اب اس ایک آیت مبارکہ جس پر ہم نے اب تک گفتگو کی آخری بات رہ گئی یہ صبر وصلاح اور نماز سے مدد حاصل کرو اس کی مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انکبوت کی آیت نمبر پانچ جو پانچویں رکوع کی پہلی آیت ہے وتلما کبل الکتاب واقبلاکر والا ذکر اللہ اکبر اس لیے کہ مسلمان کے صبر کی بنیاد تعلق مع اللہ اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ذکر میں املن قرآن حکیم اور پھر سب سے زیادہ جامع ذکر نماز